ان مایادی من آل آخر من آل آخر کو آج کے درخت کا آغاز ہم سورہ توبہ کی آیت نمبر سترہ سے کر رہے ہیں اس صورت کی جو ابتدا ہوئی تھی وہ مشرقین سے براعت کے اعلان تھے برا رسول آحت اے مسلمانوں جن مشرقوں سے تم نے معاہدے کر رکھے تھے تو آج اللہ اور اس کے رسول ان مشرقوں سے براعت کا اعلان کرتے اس اعلان سے اس صورت کی ابتدا ہوئی اب اسلام سے پہلے مسجد حرام اور کعبہ کے متولی وہ مشرق تھے اور یہ مت سمجھے کہ مشرق ایسے تھے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے وہ مسجد کو نہیں مانتے تھے وہ کعبے کو نہیں مانتے تھے وہ عبادت کو نہیں مانتے تھے وہ, کو مانتے تھے وہ دعا کو نہیں مانتے تھے وہ صدقہ خیرات کو نہیں مانتے تھے نہیں ایسے نہیں تھے وہ اللہ کا اقرار بھی کرتے تھے عبادت بھی کرتے تھے اپنے خیال میں نماز بھی پڑھتے تھے حج بھی کرتے تھے قربانی بھی کرتے تھے صدقہ خیرات بھی کرتے تھے نظر نیاز بھی مانتے تھے حاجیوں کو پانی پلانا اور حاجیوں کی خدمت کرنا اور کعبے کا چوکی دار بننا اور مس حرام کی تعمیر کرنا اپنے لیے بہت بڑی شہادت سمجھتے تھے اسے یہ شہادت مل جاتی جس خاندان کو جس قبیلے کو وہ اس پر فخر کرتا تھا ہمارے پاس کعبے کی چابی ہے ہم کعبے کے چوکیدار ہیں ہم حاجیوں کو ستو پلانے والے ہیں پانی پلانے والے ہیں کھانا کھلانے والے ہیں اس پر فخر کرتے تھے لیکن اب اعلان کر دیا گیا ماں کانشرقین امروم ساجد الما مشرق اس قابل نہیں ہے کہ اللہ کی مسجدوں کا انتظام کرے <تصفح> <تصفح> مسجد حرام تو بہت بڑی مسجد ہے اس مسجد میں ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ کے برابر ہے بتایا جا رہا ہے کہ مسجد حرام کی خدمت اس کی سبلیت اس کی تعلیم وہ تو بہت بڑی بات ہے بہت بڑی تعداد ہے مشرق اس قابل نہیں ہے کہ دنیا کی کسی بھی مسجد میں ان کا تحل کیسے وہ لوگ اللہ کی مسجدوں کا انتظام کرنے کے اہل ہو سکتے ہیں جو کفر کرتے ہیں جو شرک کرتے ہیں جو بیگ اللہ کا ننگے تباف کرتے ہیں جو غیر اللہ کے نام پر جانور دبا کرتے ہیں جو ایمان والوں پر اللہ دھر کے گھر کے دروازے بند کرتے ہیں اللہ کی زمین کو تنگ کرتے ہیں ایمان والوں کے لیے وہ کیسے قابل ہو سکتے ہیں کہ مسجد حرام یا کسی بھی مسجد کی وہ تعمیر کرے اس کے معاملات کی دیکھ بھال کرے اس کے مسائل کا حل اپنے ذمے لیں فرمایا کہ وہ اس قابل نہیں شاہدین دلکفر جب کہ وہ خود اپنے کفر یا عقائد کا اقرار کرتے فرمایا کہ انکار نہیں کرتے یہ نہیں کہتے کہ ہم شرک نہیں کرتے کفر نہیں کرتے فرمایا اس کا اقرار کرتے دیکھیے اقرار کبھی تو زبان سے ہوتا ہے صاف صاف آدمی دے میں کافر ہوں میں مشرق ہوں ایک اقرار عمل سے ہوتا ہے زبان حال سے ہوتا ہے تو اگر اگرچہ سارے مشرق یہ بھی نہیں کہتے تھے کہ ہم مشرق ہیں لیکن ان کا عمل ان کی دعائیں ان کی عبادتیں ان کے قول اس طرح کے تھے جن سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ یہ شرک کا اقرار کر رہے ہیں. مثال کے طور پر جب وہ بیت اللہ کا تلاف کرتے تو تلبیہ پڑھ جاتی وہ بھی تلبیہ بڑھ جاتی یہ تلبیہ صرف مسلمانوں نے پڑھنا نہیں شروع کیا یہ تو ہزاروں سال سے پڑھا جا رہا جس وقت اللہ نے اپنے خلیل حلفیب ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا ناطبل حج لوگوں میں حج کا اعلان کر دے تو جس جس نے اعلان سنا اسی وقت وہ پکار اٹھا لبئی اللہ اس وقت سے لے کر آج تک یہ تلبیہ پڑا جا رہا تو مشرق بھی تلبیہ پڑھتے تھے کیسے لبئی لبئی اللہ لبئی لا شریک الک شریکن، اے اللہ شریکنکھ میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریف نہیں ہے تیرا کوئی شریف نہیں سوائے اس شریک ہے کہ اس کا بھی تو مالک ہے اور وہ شریک جن چیزوں کا مالک ہے ان کا بھی تو ہی مالک کوئی شریک نہیں سوائے اس شریف کچھ شریک है کچھ شریک है। اور بڑی بات یہ کہہ رہے کہ ہمارے شریفوں کا مالک بھی تو ہے اور ہمارے شریک جن چیزوں کے مالک ہیں ان کا بھی مالک تو ہے لیکن کچھ نہ کچھ ان کے پاس بھی ہے کچھ نہ کچھ ان کے پاس بھی ہے, پاس بھی ہے اللہ اکبر کوئی بارش برساتا ہے کوئی اولاد دیتا ہے کوئی ترقی دیتا ہے کوئی کاروبار میں برکت دیتا ہے کوئی بگڑی بناتا ہے کچھ نہ کچھ ان کے پاس بھی ہے البتہ یہ ہے کہ سب سے بڑا تو ہے سب سے بڑا تو ہے یہ بھی رب ہے مگر چھوٹے چھوٹے رب اکبر تو ہے سب سے بڑا رب تو ہے اس طرح کے شرک کرتے تھے تو گویا کہ اپنی زبان سے اقرار کر رہے ہیں شرک کا تو اللہ نے فرمایا کہ الایب تک معلوم ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے کفر اور شرک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے امال ضائع ہو جاتے ہیں یہ ایک بنیادی شرط ہے کسی بھی عمل کی قبولیت کی کیا ایمان تو ہی شرک سے مکمل اجتناف یہ بنیادی شرط ہے بہت سے لوگوں کو دھوکہ ہوتا ہے کہتے ہیں میں نے فلاں انگریز کو دیکھا فلاں عیسائی کو دیکھا فلاں یہودی کو دیکھا فلاں ہندو کو دیکھا فلاں سکھ کو دیکھا اس کے اخلاق بڑے آلات معاملات میں بڑا خواب انسانیت کا بڑا خیر خواہ غریبوں کا بڑا ہمدرد ہسپتال بنا رکھے وفاہی ادارے قائم رکھ کر رکھے ہیں اس میں مودی صاحب سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ دوزخ میں کیسے جائے گا اتنا نیا انسان وہ دو زخم کیسے جائے گا وہ گامے بھی ہوتا ہے کہ ایسا اچھا انسان ایسے اعلی اخلاق والا انسانیت سے ہمدردی کرنے والا اور ادارے قائم کرنے والا اور بیماروں کی مدد کرنے والا وہ تو دکھ میں جائیں دکھ ہمیں بھی ہوتا ہے لیکن ہم کیا کریں اللہ کہتا ہے کہ میرے ہاں اس وقت تک کوئی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اس کے جنت کے پاسپورٹ پر ایمان کا ویزا نہ لگا اللہ کہتا ہے اگر دنیاوی حکومتوں کو یہ اختیار ہے کہ وہ شرط لگائیں کہ ہمارے ملک میں وہ شخص داخل نہیں ہو سکے گا جس کے پاسپورٹ پر ہمارے ملک میں داخلے کا ویزا نہ لگا تو کیا اللہ کو اختیار نہیں ہے کہ اللہ کہے گی کہ اس وقت تک کوئی نہیں آ سکتا میری جنت میں جب تک کے جب تک اس کے پاس ایمان کی صنعت نہ ہو آپ بتائیے ہم میں سے کوئی بڑا ہی نیک انسان بڑا خوش اخلاق یا آج کی دنیا میں بہت بڑا کھلاڑی بہت بڑا مالدار وہ اگر امریکہ چلا جائے بغیر ویزے کے یا حکومت اس کو داخل ہونے دے گی صرف اس لیے کہ اس کے اخلاق بڑے اچھے ہیں کوئی نہیں اخلاق پوچھے گا وہاں تو ویزا پوچھا جائے گا تو اللہ کے ہاں بھی اعمال کی قبولیت کی اور جنت میں داخلے کی بنیادی شرط وہ ایمان ہے اور کفر اور شرک ایسی چیز ہے جو سارے اعمال کو باطل کر دیتا ہے خوش اخلاقی کو باطل خدمت خلق کو باطل رفاحی اداروں کے عمل کو قربانی کو باطل میں بلا کہ ابھی کے آمال ہوں یہی وہ لوگ ہیں جن کے امال بایا ہو گئے وہ فن ہوں خالی اور یہ آگ میں ہمیشہ رہیں گے اللہ اکبر آپ اندازہ کی کیجیے کہ ہمارا اللہ شرک کے بارے میں کتنا حساس ہے اللہ نے سورہ زمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا بلا کب نبی نبلی میرے نبی میں نے آپ کی طرف بھی دہی کر دی اور آپ کے پہلے نبیوں کی طرف بھی دہی کر دی کیا لئن اشرخا اگر بل فرض آپ نے شرک کیا بسن عمل تو آپ کے سارے عمل باطل ہو جائے کیا تصور ہو سکتا ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ شرک کا ارتقاب کریں گے ہر کس نہیں لیکن اللہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر سجد المبیا سے شرک کا ارتقاب ہو جائے بالکل اور ان کے آماد باطل ہو جاتے ہیں تو پھر شرک و رسے کیا تمہارے عمل باقی رہیں گے و فن خال اور وہ آدمی ہمیشہ رہیں گے ان نما یا پہلے یہ فرمایا مشرق اس قابل نہیں ہے کہ اللہ کی مسئلوں کا انتظام کرے اور اب اللہ فرمارے اللہ کی مسئلوں کا انتظام کرنے کا ان کو بنانے کا اور ان کو آباد کرنے کا حق صرف ان لوگوں کو ہے صرف ان لوگوں کو ہے جن کے اندر یہ صفات پائی جائے کیا صفات چار صفات اللہ نے بیان کی بل الاخر وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہوں اور آبرف کے دن پر ایمان رکھتے ہوں بقام صلاح وہ نماز قائم کریں ب آپ زکاط اور وہ زکات دیں ولم اللہ اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے اللہ اکبر ڈبلو یہ چار صفات جن کے اندر پائی جائیں اللہ کہتے ہے میری مستوں کی تعمیر میری مستوں کی آبادی اور میری مستوں کی انتظام کا حق صرف ان لوگوں کو حاصل ہے لفظ اللہ نے استعمال کیا وہ یعمر ہے یا تعمیر کرنا عمارت میں اور عمارت دو قسم کی ہوتی ہے ایک ہے مادی عمارت مادی تعمیر اور ایک ہے مانوی تعمیر مادی تعمیر کا حق بھی صرف ایمان والوں کو ہے اور مانوی تعمیر کا حق بھی صرف ایمان والوں کو ہے جہاں تک مادی تعمیر کا تعلق ہے مچلیں بنانا اور مستوں کی صفائی کرنا مسجدوں کی خدمت کرنا مستوں میں روشنی پانی کا انتظام کرنا اور میرے بھائیوں اور میری بہنوں یہ بہت بڑا عمل ہے بہت بڑا عمل ہے آج تو لوگ یہ ہیں کہ مسجد کے خادم کو مسجد کے معذم کو حکارت کی نظر سے دیکھتے حکارت کی نظر سے. اور خود مسجد کی صفائی کرنا اپنے لیے حکارت والا عمل سمجھے میں میں مسجد کی صفائی کروں میں میں نازم صاحب میں چودھری صاحب میں ٹھیک صاحب میں سرمایہ دار صاحب میں میں مسجد کی صفائی کروں میں مسجد کی خدمت کروں کس لی ہے یہ ہدم کس لیے اللہ اکبر ارے قربان جاؤں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں کی اور یاد رکھیے کوئی بٹیرا کوئی نازک کوئی صدر کوئی وزیر اعظم بلکہ کوئی بلی اور قطب افغان صحابی میرے نبی سے بڑا نہیں ہو سکتا اور میرے نبی نے اپنے ہاتھوں سے مسجد کی صفائی کی اپنے ہاتھوں سے صفائی کی اور صفائی بھی کیسی بلغم کو صاف کیا ہے مستد. ناک کی گندگی کو صاف کیا ہے تھوک کو صاف کیا ہے اپنے ہاتھوں سے صاف کیا بہت بڑا عمل ہے میں نے کہتا کہ خادم کو ثواب نہیں ملتا وہ تو تنخواہ لیتا ہے تنخواہ لے کر بھی اگر کوئی حق ادا کر دے تو اسے ثواب ملے گا لیکن خادم کی تو ذمہ داری ہے جن کی ذمہ داری نہیں ہے وہ بھی اگر اللہ کے گھر کی صفائی کرے سفید سیدھی کرے اور پانی روشنی کا انتظام کرے تو اللہ کے ہاں سے ان کو نوازا جائے थाए। थाए। اللہ نے کس کو حکم دیا گھر کی اپنے گھر کی صفائی کا کس کو حضرت ابراہیم کو حیرت اسمعیل ایک خلیل اللہ ہے اور دوسرے زبی اللہ ہے اللہ نے کیا حکم دیا, دیا بل آخری تم دونوں تم دونوں میرے گھر کو صاف ستھرا رکھا کرو پاک رکھا گھر کس کے لیے طواف کرنے والوں کے لیے اعتکاب کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو صاف ستھرا رکھا کرو مسجدوں کو صاف رکھیں بھائیوں مسجدوں کو صاف رکھیں صفائی کریں صفائی کا اہتمام کریں اللہ کے گھر چمکتے ہوئے نظر آئیں صاف ستھرے بدبو نہ ہو بعض جگہ میں اتنی گندی ہوتی کہ ایک نزافت پسند آدمی کے لیے مسجد کی لہٹنوں میں جانا ایک بڑے امتحان سے کم نہیں ہوتا صفائی کا اہتمام نہیں کرتا اپنے گھر کی کیسے صفائی کرتے ہو کیسے کرتے ہو کیسا اجلا رکھتے ہو جن کو اللہ نے وسائل ہوئے اندر سے دیکھیں گھر چمکتے ہوئے باہر سے دیکھیں گھر چمکتے ہوئے چمن لگے ہوئے اور اللہ کے گھر کی فکر نہیں بہت بڑا امن بہت بڑی فضیلت جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے گھر بناتا ہے اور اللہ کے گھر عبادت کرتا ہے اور اللہ کے گھروں کی خدمت کرتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا من بنا للہ مسجدا یبتغي به وجه اللہ بن الله له بیتا فی الجنہ دو شخص اللہ کے لیے مسجد کو بنائے گا اللہ کے لیے اللہ کے لیے مقصد اللہ کی رضا ہے دکھاوا نہیں ہے نمود نہیں ہے نمائش نہیں ہے فرمایا کہ اللہ اس کے لیے جنت میں گھر کرے اور حیث ابن عباس سے ہے مرپور من بنا لہ مسجدا ولو کا مفاح کا مفاحی کا جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی اگر کے چڑیا کے گھونسلے کے برابر ہو اگر یہ مسجد چڑیا کے گھونسلے کے برابر ہو اللہ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کرے گا اللہ اکبر اب سیدھی سی بات ہے چڑیا کے گھونسلے کے برابر تو مسجد ہو ہی نہیں سکتی لیکن جو میں بات کہتا رہتا ہوں کہ جنت اللہ نے صرف امیروں کے لیے نہیں بنائی غریبوں کا بھی حصہ ہے فضیل سے حاصل کرنا یہ صرف مالداروں کا کام نہیں اللہ نے غریبوں کے لیے بھی دروازہ کھلا رکھا ہے اب گھونسلے کے برابر تو مسجد ہو نہیں سکتی لیکن گھونسلے کے برابر مسجد کی تعمیر میں حصہ تو ہو سکتا ہے اب ایک تو مالدار جس نے لاکھ دے دی دو لاکھ دے دیا الحمدللہ یہ جو مسجد تعمیر ہوئی اللہ کے اس کو آباد رکھے قرآن کی آواز سے آباد رکھے ہمارے ایک بزرگ ایسے تھے اللہ انہیں اور ان کی نسلوں کو ایمان عطا فرمائے اور آخر میں ان کے درجات بلند فرمائے کسی ایک نے تعمیر نہیں کی مختلف لوگوں کا حصہ دس روپے والے کا بھی حصہ ہے لاکھ والے کا بھی حصہ وہ ایک بزرگ ایسے تھے کہ انہوں نے ماشاءاللہ اللہ پچاس لاکھ روپے دیے اور یہ میں جانتا ہوں کہ میرے سوا اور اللہ کے سوا کسی کو پتا بھی نہیں تھا اس طریقے سے حتیٰ کہ ان کی بیوی کو پتا ہے اولاد کو پتا ہے بعد میں ان کو پتا چلا اس طریقے سے وہ شخص نے دیا اور مجھے یاد ہے جب مسجد دیواروں تک پہنچی تھی اور چھت ڈالنی تھی رمضان سے پہلے ارادہ اور چھت ڈالنے دیں اور پاس کچھ بھی نہیں تھا اللہ سے مانگ رہے تھے تو اللہ نے ان کو بھیج دیا تو ان کا مول صاحب میں پچاس لاکھ دینا چاہتا ہوں لیکن میں نے ایک اسلامی بینک میں ایک اسکیم کے تحت پیسے رکھے ہوئے ہیں مجھے ڈھائی تین لاکھ روپے نفع ہو تو چار مہینے کے بعد یہ چیک لے لیں اور لے دیا لیا چیک میں نے ان سے کہا اللہ نے میرے دل میں ڈالا میں نے کہا آپ کو چار مہینے کے بعد تین لاکھ ملے گا اور رمضان میں ایک کا ستر ملتا ہے کم از کم اور اخلاص زیادہ ہو تو اللہ بہت بڑھا دیتا ہے آپ کو تین لاکھ چاہیے یا کروڑوں چاہیے اللہ نے ان کے دل میں ڈالا انہیں چیک کو پھاڑا اور دوسرا چیک کیش کا لکھ کر میرے حوالے کر دیا اور ایک بات اور بھی عرض کر دوں یہ باتیں اگرچہ کوئی اہمیت کتنی نہیں رکھتی کی حقیت کی چیزیں ہوتی ہیں الحمدللہ للہ مسجد کی تعمیر سے پہلے اللہ پاک نے حرمین شریفین کے سفر کی سہارت نصیب فرمائی ان دنوں میں حرم شریف میں توڑ پھوڑ ہو رہی تو میں کچھ پتھر لے آیا وہاں جو انجینئر صاحب تھے تیس سال سے مقیم انہوں نے کہا یہ وہ پتھر ہیں جن پر پانچ سو سال سجکے ہوئے ہیں پانچ سو سال پرانے وہ میں نے یہاں لگائے محراب جگہ متعین نہیں ہے میں نے بھی متعین نہیں کی کہیں آپ سوچتے رہے کہاں لگے ہوئے ہیں آگر چومنا شروع کر دیں وہ تو نیچے لگے ہوئے ہیں لیکن میں نے محسوس کیا ہے کہ میں جب کبھی یہاں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے ایک خاص کیفیت محسوس ہوتی ہے مجھے ایک کیفیت محسوس ہوتی ہے اللہ جانتے کہ ان سجدے والوں پتھروں کا اثر ہے اللہ کی طرف سے کوئی خصوصی کرم لیکن خاص کیفیت محسوس ہوتی ہے جب بارہا یہ ہوا تو میرے دل میں خیال آیا کہ کبھی نمازیوں کو بھی بتا تو سبھا میں یہ کر رہا کرنا تھا کہ چڑیا کے گھونسلے کے برابر تو مسجد ہو نہیں سکتی لیکن چڑیا کے گھونسلے کے برابر حصہ تو ہو سکتا ہے وہ غریب آدمی جو لاکھ نہیں دے سکتا ہزار بھی نہیں دے سکتا پچاس روپے تو دے سکتا ہے اللہ نے اس کے لیے بھی فضیلت کا دروازہ کھلا رکھا میں اس کے لیے بھی جنت میں محل تعمیر کر دوں ایک کی طاقت پچاس لاکھ کی ہے اور دوسرے کی طاقت صرف پچاس کی ہے یقین کریں یہ پچاس والا بھی محروم نہیں رہے اللہ یہاں حسن نیت کو دیکھا جاتا ہے یہ تو تعمیر کے بارے میں حدیثیں ہو گئی ایک اور حدیث سن لیں گا مسجد له دو امن ام زالک فرمایا ہے کہ جو شخص مسجد کے اندر روشنی کا انتظام کرے گا جب تک اس کے چرا اس کی لگائی ہوئی بتیاں روشنی دیتی رہیں گی فرشتے اور ارش کو اٹھانے والے فرشتے اللہ یہاں اس کے لیے مغفرت کی دعار کرتے رہے گی اللہ و میں آپ کو متوجہ کر رہا ہوں کس نیک عمل کی طرف الحمدللہ للہ, الحمد للہ اپنی مجبوری کے باوجود میں کوشش کرتا ہوں اللہ اس گھر کی خدمت کوشش کرتا ہوں اور یاد رکھیے کہ میں کوئی متولی اور بانی اور موسم نہیں بنتا میں اکثر اپنے ساتھیوں کو کہتا ہوں میں اس مسجد کا چوکی دار ہوں چوکی دار. اور اللہ اسی پر ہمیں قائم رکھے اللہ کا گھر صاف ستھرا نظر آئے روشنی کا انتظام ہوا کا انتظام یہ سبزے کا انتظام میں نے کئی ساتھیوں سے کہا میں نے کہ مجھے تجربہ نہیں ہے تم ایسا کرو یہ سجنے کا یہ جو سبزہ ہے اس کا انتظام اپنے سمے لے لو سینے پر آگ بہت سے لوگوں نے رکھا لیکن کیا کسی نے نہیں وقت نہیں ہے اہمیت نہیں ہے اہمیت نہیں اور یاد رکھے کہ صرف محراب بنانا یہ کوئی فضیلت والا عمل نہیں ہے لیٹرین بنانا بھی فضیلت والا عمل ہے بہت سے لوگ آ کر پیسے دیتے ہیں کہتے محرام میں حیرت کی بات ہے سارے پیسے محرام میں لگاتے جائیں گے تو یہ باقی چیزیں کہاں سے بنیں گی مول ملسم یہ محرام میں لگائیے ایک خاتون نے پیسے دیے تھوڑے سے یہ پانی کا انتظام کرنا ہے اب مستقل اس سے ہو نہیں سکتا میں کہاں اس سے پیسے بھی تھوڑے سے تو آزادی کے ساتھ کہنی چاہیے کہ جو بہتر محل ہے وہاں پر یہ پیسے لگانے تو میں ارض کر رہا تھا کہ مسجد کی مادی عمارت ظاہری تعمیر یہ بھی مومن کے حق مومن کا حق ہے اس کے قابل بھی صرف مومن اور مسجد کی مانوی عمارت اس کے قابل بھی صرف مومن ہی ہے مانوی عمارت کیا ہے مسجد کو آباد کرنا صرف مسجد بنانا نہیں ہے مسجدوں کو آباد بھی کرنا ہے ہاں وہ جو اقبال کا شیر ہے بڑا پیارا شیر مسجد تو بنا دی شبر میں ایما کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ پر مسجد بنا دی آبادی کی کوئی فکر نہیں ارے مسجد کی آبادی کی بھی فکر ہو پانچ وقت نماز ہو قرآن کا ترق ہو قرآن کا ترق یہ مسجد قرآن کے لیے ہے کس سے کہانیوں کے لیے نہیں ہے یہ قرآن کے لیے ہے قرآن کا طرف ہو چھوٹوں کے لیے بھی بڑوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی سب کے لیے ڈبلو تو مسجد کو آباد بھی کرنا ہے اور آباد کرنے والوں کی فضیلتے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے